اعوذ باللہ السمعی العليم من الشیطان و جین من حمزه و نفته و نفته ان المنافقین يخادعون اللہ وهو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا قسالا يراؤنا الناس و لا يذکرون اللہ الا قليلا. بینا بینا لا ولا اللہ ان یقینا منافق لوگ اللہ, اللہ سے دھوکا بازی کر رہے ہیں خا دوں کے وہ انہیں دھوکا دینے والا ہے ازا قانو ازفالح تھی اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کر یورا <coughs> وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا اللہ <فَلِيلًا> اور اللہ کو یاد نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کلیلہ مگر بہت تھوڑا بہت کم یہ منافقین کی صفت اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے کہ منافق اللہ تعالی کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دغا دھوکے بازی کرتے ہیں سورہ بخارا کے آواز میں اس دھوکے کی وضاحت کافی تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے کہ آمنوا وما وما کہ وہ اہل ایمان کو اور اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دے رہے ہیں اور انہیں شرور بھی نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا اعلیٰ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے اور اللہ تعالی کا دھوکہ دہی کرنا دھوکہ دینا جیسے اللہ کے شیان شان ہیں اللہ سبحانہ ہوا تھا بھی دھوکے میں رکھتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اس طرح لوگ دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ تعالی کا دھوکا دینا لوگوں کی طرح دھوکا دینے جیسا ہے نہیں لوگوں کا دھوکہ دینا اور ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ کا دھوکا دینا نعم. کما یعنی کو پیشانی جیسے اللہ کے سیاح شان ہے جیسے انسان سنتا ہے دیکھتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے اللہ تعالی بھی سمیع ہے بصیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا لوگوں کے سننے اور دیکھنے جیسا نہیں لوگ مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی مذاق کرتا ہے اللہ بھی لیکن اللہ کا مذاق کرنا کما علی کو نشان نہیں اللہ کے شاعن شان ہے جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق لوگوں کے مذاق جیسا اللہ کا مذاق نہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مناسب لوگ یو خا دے گم اللہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں واہ جبکہ وہ اللہ تعالی انہیں دھوکا دینے والا ہے اب اللہ انہیں دھوکے میں کیسے رکھتا ہے کمال علی کو بشانی ہی جیسے اللہ کے شاعن نشان ہے وہ اللہ کام ولا کے کام خوشال جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی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 لوگ نماز جماعت کے ساتھ آ کے ادا کرتے حتیہ کے وہ آدمی جو خود اکیلا چاند کر مسجد میں نہیں آ سکتا دو دو مندوں کے سہارے وہ بھی مسجد میں آ کے نماز وہاں جماعت ادا کرتا وہ انجودا نا ہر بہن اور راج التہ یو کونوں کے پاس سخت میں ہرا نماز ادا لائن مناسباف نماز بازماٹ سے وہ بندہ پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہو جو واضح منافق ہوتا وہ نماز بادماٹ سے پیچھے رہتا بگرنہ سب جماعت کے ساتھ آ کے نماز لا دیا کرتے اگر کوئی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا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 اگر ان کو پتا چل جائے کہ فجر اور عشاء کا ثواب کتنا ہے تو انہیں گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو بھی آئے لیکن ثواب ان کا متمحے نظر ہے ہی نہیں اسی طرح اگلی صفت اللہ نے فرمائی ہے ولا القرون اللہ ابا کلیلہ اللہ کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں یعنی جلدی جلدی نماز پڑھ کے اور بھاگنے بھی کرتے دماغ میں نام تسلی سکون سے حقوق سنتا دعائیں پوری یہ کام نہیں کر جلدی جلدی ان کو پڑی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ویسا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں کر کے جب شیطان دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے یعنی کہ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ بھاگتا ہے جلدی جلدی اٹھتا ہے فَنَا چار تھنگے مارتا ہے اور اللہ کو تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے سرمایا یہ منافق کی نماز ہے یہ منافق کی نماز تاخیر سے اور پیری گیری کے ساتھ جلدی جلدی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جلدی جلدی کیے جانے والے شہیدوں کو کیا کہا ہے ناپارا ٹونگے مارتا ہے اس طرح کبے ٹھونگے مارتے ہیں ویسے یہ سیدے کرتا ہے تیری کے ساتھ سیدے میں گیا اور اٹھایا پناہ پارا نماز چار چونگے مارتے سمجھا میں نے مال پڑھ یہ منافق کی نماز ہے اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اثر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا یہ بھی آپ کی لازت ہے جان بوجھ کے عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا یہ منافق کی نشانی ہے نفاق کی علامت ہے اور جلدی جلدی دو سیلے جو اکٹھے کرتے ہیں وہ سیدا کیا پوری طرح سے ہوئے نہیں گے پھر ٹھاک نیچے یہ بھی منافق ہونے کی دریل ہے نفاق کی نشانی اور علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکارا اربان چار چھونکے کہا ہے نا اور چار ہفتوں میں سہیلے کتنے ہوتے ہیں آٹھ تو چار چھنگے کیوں کہا ہے کہ دو سیدوں کے درمیان فاطرے نے سارو کھانا پھر نیچے اس کو ایک چھگا چمار دیا تو چار چونگے کا ناکارا اربان دو سیدوں کو ایک چھگا قرار دیا مزبزہ بینا بینا زاری کالا اللہ اولا اے والا اللہ اولا یہ متردد ہیں اس کے درمیان یعنی کفر اور ایمان کے درمیان لا الہ الہ اولا نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف فالن تجید اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ ہرگز نہ پائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مناسب کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو بکروں کے درمیان شاطل آراسی بین گنا نہیں ماری ماری پھڑتی ہے کبھی اس ریور کی طرف اور کبھی اس ریور کی طرف اور اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس ریور کے پیچھے رہے بکروں کا ریوڑ ہے اور وہ ایک بکری دونوں کے درمیان ہے کبھی کبھی ادھر کبھی ادھر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 تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہوں دلی للہ اسے راہ راست پر لانے والا پھر کوئی نہیں ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ دمرا کر دے اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر گبھراہ اور باطل پرستی اس کو پختہ سے پختہ طرح کرتے جاتے ہیں یہ سزا ہوتی ہے مناسب تین کی یہ دو قسمیں تھیں ایک جانتے بوجھتے ہمیں نکھاس اختیار کرنے والے اور دوسرے وہ جو دل سے نہ کافروں کے ساتھ نہ مسلمانوں کے ساتھ مزمزت متردد نہ ادھر نہ ادھر یہ دو قسم ٹھیک منافع جو لوگ دل سے پکے کافر تھے اور ظاہر اسلام کی آواز اللہ تعالی عید فرما... ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کہتے تھے آمین و بلّی انزیلا اللہ جین آمان واری وقف آخیرہ لاہر یا جو چیز دین اسلام قرآن اہل اسلام پر نازل ہوا ہے دن کے اجالے میں اس پر ایمان لے آؤ صبح کے وقت اور شام کو انکار کر دو تاکہ یہ بھی واپس لوٹائے یعنی یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اندر کھاتے پکے کافی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 انتظار کرتے رہے ہستا کے جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ پہلے ہی منتظر تھے اس بات کے کہ معاملہ جب ہمارے سامنے واضح ہوگا تو ہم اس گروہ کے ساتھ مل جائیں گے تو بس مکہ کے موقع پر یہ سارے کے سارے فوج دار فوج وہ مسلمان ہو گیا وہ جینے کے ارد کے مکہ کے قرب و جوار کے جو قبائل تھے یہ دور بیٹھے نظارہ کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ بنتا کیا ہے یعنی کفر پر ہونے کے باوجود یہ لوگ کفر پر مطمئن نہیں تھے اور چونکہ اخل اسلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ تھی تو ان کے بارے میں بھی ان کا جو ذہن تھا صاف نہیں تھا لیکن جب معاملہ حملہ صاف ہوا اس کے بعد پھر یہ سارے کے سارے لوگ سفار ہو گئے یا ایمن اولیاء من دور المؤمنین اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان والوں کو چھوڑ کے کافی ان کو اپنا دوست نہ بناؤ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 نہ ہو جو ان کے ساتھ تبلی دلی دوستی دلی یارانہ نہ گانڈ لے گا لگا لے گا وہ نہیں میرے ہو جائے گا اور یہ کفر کا منتج ہوتی ہے تبلی اور جو ولہ ہے وہ بھی جرم ہے لیکن کفر والا جرم ہے اسی لیے لا سکتا کدو من دون اللہ نے منع کیا دلی دوست اپنے سوا کسی کو نہ بنا لا تقد ال کافی نہ دور امینی اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست نہ سلطانا مبینہ کیا تم اس حکم کی خلاف وردی کر کے آزاد اراہی کے لیے ایسی کھلی اور واضح دلیل اپنے خلاف قائم کرنا چاہتے ہو کہ اس کے بعد عذاب کے مستحق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شادی باقی نہ رہے جب کافروں کے ساتھ تمہاری یاری دوستی ہوگی تو پھر تو عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے اند فی الدرق من النار ولن منافق جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے درکن ازفر سب سے نچے والا جہنم کا پیڈا آخری حصہ والدہ اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے جس طرح جنت پہ دراجات ہے ہر درجے سے اوپر ایک درجہ اس سے اوپر ایک درجہ سب سے اونچا درجہ فردوس ہے سب عرش ہرش رہمان پھردوس کی جو چھت ہے جنت الفردوس کی وہ رحمان کا چھت ہے رحمان کا عرش یہ اس کی چھت ہے فردر جنت کے کراجات ہے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 جہنم کے سر سے نچلے سرسے میں ہوں گے کیونکہ جو نفاح ہے یہ ترین کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کافر ہے واضح وہ تو واضح کافر ہے نا اس کے بارے میں تو کوئی شک و شروع نہیں اور جو مناسب ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا یہ آسکین کا سانپ زیادہ خطرناک ہے اخلاسعی مگر وہ لوگ جنہوں نے مضبوطی سے کام لیا وہ اخلا سہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالد کر لیا فلا تو یہی لوگ مبینوں کے ساتھ ہیں وَصَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ اور ان قریب اللہ تعالیٰ ممنوں کو بہت بڑا اجر دے گا پچھلی آیات میں منافع کی مذمت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں اور ان کی نجات کے لیے اب بطور استثناء چار باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں تابو و اخلاق وقت بلّہ یہ چار کام کریں تو یہ اللہ کی پکڑ عذاب اور سزا سے پر جائیں گے توبہ کر لیں اپنی اصلاح کر لیں اللہ کو مضبوطی سے سام لے مطلب اللہ کے اقدامات کو, کو اللہ کے لیے خالدہ لیں نفاذ ختم کر دیں دو چھوڑ کر جا ہو جائیں تو جب یہ چاروں کام ہوں گے تو پھر یہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکر تم و تم اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ وقان اللہ شاقر نالیمہ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت قدر دان اور خوب جاننے والا ہے یعنی اللہ سن و تعالیٰ نے ملاقین کے لیے عذاب کا ذکر کیا کہ در کی اص والی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 نا فرمانی سے بچانے کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں اور پھر جو نہیں باز آتا تو پھر اس کو بالآخر عذاب میں داخل کیا جائے گا جہنم میں چونکا جائے گا تو اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے عذاب دینے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے بھائی فاضل اللہ بھی آگابی تم ان شکر تم اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا تو تم مومنٹ بن جاؤ آزاب سے لگ جاؤ گے بکان اللہ شاکر نعلیما اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور نہایت قدردار ہے